ہم آتے رہے اللہ رب العالمین ان تمام نشستوں میں آنا قبول فرمائے اور جو اچھی باتیں ہم نے سماج کی ہمیں یاد رکھ کر دوسروں تک ان اچھی باتوں کو پہنچانے اپنا اور دوسروں کے ایمان کا تحفظ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آئیے مل کر اس دعا کو پڑھ لیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور ام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دعا کو مانگا کرتے ہماری تعلیم کے لیے یا مقلب القلوب قلبی ن اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما یا مقلب القلوب سبز قلبی اعلی دینک یا مقلب القلوب سبز قلبی اعلی دینک صلی اللہ علیہ وسلم آج اس سلسلے کی آخری نشست ہے اور اس نشش کا جو عنوان ہے وہ عنوان اس طرح ہے کہ ہم اپنا اپنی اولاد کا اور اپنی نسلوں کا اور تمام مسلمانوں کا ایمان کیسے بچا سکتے ہیں وہ احادیث طیبہ ذہن میں رہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت وہ آئے گا یعنی ایمان کے اتنے لٹےرے ہوں گے ایمان اس طرح ضائع ہو رہا ہوگا اور اس اس انداز سے ایمان کو لوٹا جا رہا ہوگا کیا آپ نے اس کی ترجمانی فرمائی اور غیب کی خبر ارشاد فرمائی فرما قرب قیامت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ آدمی صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا اور اپنے ایمان کو دنیا کی حقیر دولت کی خاطر بیچ دے گا برباد کر دے گا اور ایک سی بات میں فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک ایسا دور آئے گا کہ ایمان کی حفاظت کرنے والا ایسا ہوگا ایمان کی حفاظت اتنی مشکل ہوگی دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا کہ آپ نے فرمایا جیسے ہتیلی میں انگارا رکھنا اور جو دل میں ایمان کی قدر رکھتا ہوگا جو اپنی آخری ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما تو آج جس قسم کا دور ہے یہ دور آپ کے سامنے ہے اور ہم اس تحفظ ایمان نشستوں کے سلسلے میں اس دور کی وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ دور ایسے فتنوں کا دور ہے کہ ایمان کا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ایمان کے ڈاکو جگہ جگہ پھر رہے ہیں بعض قادیانی ہیں تو بعض یہودی عیسائی ہیں ہندو ہیں لیکن انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے پھر دنیاوی تعلیم اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم پھر اس کے پروفیسر پھر اخباری کالم نگار پھر ٹی وی پر آنے والے جدید معیشت کو جاننے والے یہ جدید تعلیم سے روشناس یہ جدید نام نہاد اسکالرس کہ چھوٹی چھوٹی داڑیاں رکھ کر خشکشی داڑھی رکھ کر داڑھی منڈے پینٹ شرٹ پہن کر ٹائی لگا کر ننگے سر یہ ہولیا بھی ہے اور داڑھی والے بھی ہیں پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں جیسے آپ اگر سر سید احمد خان کی تصویر دیکھیں اور پھر سر سید احمد خان کی تفویر کو دیکھیں اور سر سید احمد خان کے نظریات دیکھیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں یعنی سر سید کی تصویر دیکھنے کے بعد آدمی کو یقین نہیں آتا کہ ایسی تصویر والا کہ اتنی بڑی داڑھی رکھی ہے اتنی بڑی ٹوپی لگائی ہوئی ہے اسلامی ہولیا ہے اور جس نے یہ کہا کہ میں مسلمانوں کو عروج دوں گا میں مسلمانوں کو دنیاوی تعلیم دینا چاہتا ہوں میں مسلمانوں کو متحد کرنا چاہتا ہوں یہ نعرہ لگا کر جس نے علی گڑھ یونیورسٹی کا قیام کیا اور انگریزی تعلیم بھی دی پورا انگریزی نصاب علی यूनिवर्सिटी یونیورسٹی میں رکھا ایک سبجیکٹ اسلامیات کا رکھ دیا اور جو سرسید کی سوچ ہے آج اسکول کالجوں میں وہی پائی جاتی ہے کہ اسلامیات برائے نام کے بچہ منٹ سیریز سے لے کر پی ایچ ڈی تک گریجویشن تک چودہ سال اٹھارہ سال بیس سال پڑھنے کے بعد بھی الحمد سے لے کر ون ناس قرآن کا ترجمہ نہیں جانتا قرآن کی تفصیل نہیں جانتا احدی سطح تو نہیں جانتا ایک پتلی سی اسلامیہ تیسری جماعت سے شروع ہوتی ہے اور یہ جاتی ہے انٹر تک بھی اے تک تو بظاہر اسلام کا خیر خواہ ہو کر اتنی بڑی داڑھی رکھ کر کبھی کوئی سوچ سکتا تھا اسی طرح مرزا غلام قادیانی کو دیکھیں تو اس کی بھی اتنی بڑی جو داڑھی ہے لیکن وہ رسول اللہ کا دشمن رسول اللہ کی گستاخیاں کی اور اس نے حضور کو مرزا غلام قادیانی نے حضور کو آخری نبی ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ ذرا تھوڑا اور پریشان ہوں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ دارالعلوم دیوبند کا جسے بانی کہا جاتا ہے اور جس کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے بر میں اسلامی تعلیم کو عام کیا قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کیا لیکن آپ قاسم نانوتوی کی جب کتاب تحریر الناس اٹھاتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ جو اسلام کا لیڈر بن رہا ہے اس کی یہ تاثرات ہیں کہ خاتم النبیین کا ترجمہ آخری نبی کرنا یہ چاہیلوں کا طریقہ ہے خاتم النبیین کا آخری جو نبی ترجمہ یہ اہل فہم کے نزدیک اہل علم کے نزدیک نہیں ہے کتنی بڑی غلط بات کہی اور اسی غلط بات کی بنیاد پر پوری قادیانیت کی بنیاد ہے انسان جب یہ حالات دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک شخص ٹی وی پر آ کر قرآن پڑھ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے وہ تو سی آئی اے کا ایجنٹ ہے اور اسے سی آئی اے نے ٹرین کیا ہے وہ قرآن حدیث کا نام تو لے رہا ہے لیکن جو اس کا مقصد ہے بے حیائی عام کرنا مسلمانوں میں روشن خیالی کے نام پر دین سے انہیں دور کر دینا بے حیا کر دینا ان میں یہودیوں عیسائیوں کے کلچر کو عام کرنا وہ اس پروپر اس ایجنڈے پر کام کر رہا ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی اس حدیث کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ علم دین ہے ذرا دیکھ لینا کہ تم کس سے حاصل کر رہے ہو علم دین دین کی کوئی بات اگر سیکھ رہے ہو تو ذرا دیکھ لینا کس سے سیکھ رکھے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کا نام لے کر تمہارا ایمان برباد کرنے والا ہو تو ایسے حالات میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں اور ہمیں تو اگر کچھ ملا تو ہمارے بزرگوں سے مل گیا لیکن آج جو ہماری نسل اسکول کالج یونیورسٹیوں میں جا رہی ہے اور ٹی وی پر بیٹھ کر نئے نئے اسکالرز کو سن رہی ہے اور نئے نئے نظریات اور خیالات اور عقائد پیدا ہو رہے ہیں ہم اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو اس فتنے کے دور میں ایمان کی حفاظت کا درس کیسے دے سکتے ہیں کیونکہ اگر ہمارے میں سے کسی مسلمان کا نقصان ہو جائے یوں سمجھیے کہ کسی کی فیکٹری کو آگ لگ جائے کسی کا بنگلہ جل جائے کسی کی دکان تباہ ہو جائے کسی کے بچے مر جائیں بلکہ دنیا کی ساری ساری دولت تباہ ہو جائے لیکن اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا بڑا نقصان ایمان کی بربادی ہے اگر ہماری اولاد کا ایک عقیدہ بھی خراب ہو جائے یقین جانے ہماری اولاد برباد ہو گئی اب ہم اسے اچھا کھلائیں اچھا پلائیں اچھی تعلیم دیں دنیاوی وہ چاہے دنیا کا بادشاہ بن جائے چاہے وزیر اعظم ہو چاہے کسی بھی پوسٹ پر ہو बेकार ہے کہ جب ایمان برباد ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت برباد ہو گئی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے لیے کہ اصل تو کیا ہے ایمان کی سلامتی ہے ایمان کی سلامتی کے से ہم قرآن سے رہنمائی لیں नंबर یوسف آیت نمبر چھتیس میں ہے اللہ رب فرماتا ہے وہ دخلاحسنا فتحان حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں قید کر دیا گیا تو اس جیل خانے میں دو نوجوان آئے اور ان دو نوجوانوں کا قصہ قرآن نے بیان کیا مختصرا یہ کہ ان دو نوجوانوں میں سے دونوں نے ایک خواب کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کیا قال احدما انی اغانی ان میں سے ایک بولا کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں بادشاہ کے باغ میں ہوں انگور کا خوشہ میرے ہاتھ میں ہے تین انگور کے خوشے ہیں اور انہیں نچوڑ رہا ہوں ان کا رس نکال رہا ہوں وہ قال الآرو انی اغانی آشم الفو کرسی دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں تاقل طئر من اور میرے سر پر جو روٹیاں ہیں اسے پرندے کھا رہے ہیں نبئنا ہی اے یوسف علیہ السلام آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں بتائیں, بتائیں اس کا کیا مطلب ہے ان ناواں کا من المحسنین بے شک ہم آپ کو نیکو کار دیکھتے ہیں یوسف علیہ سلاۃ والسلام نے اس خواب کی تعبیر دی اور خواب کی تاریخ یہ بیان کی آپ نے فرمایا کہ جو تین انگور کے خوشے نچوڑ رہا ہے تین دن کے بعد اسے آزاد کر دیا جائے گا اور اس پر جو الزام ہے کہ یہ بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اور اس پر یہ الزام تھا کہ اس نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے تو یہ اس الزام سے بری ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا اور دوسرا شخص کہ جس نے یہ خواب بیان کیا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے وہ کھا رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ تجھے پھانسی لگ جائے گی اور تجھے بادشاہ کو زہر دینے کے الزام میں قتل کر دیا جائے گا اور تیری لاش کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور تیری لاش کو پرندے کھائیں گے تیرے سر کو یہ جو انسان خور پرندے ہیں وہ کھائیں گے دونوں ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہی ہم تو مذاق کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ خدی المرالی کی ہی تطیاں جو میں نے کہا وہی وہ ہوگا اور یہ اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تو اس کے تحت مفسرین نے یہ بیان کیا کہ دین کے معاملات میں اللہ والوں کے سامنے مذاق نہیں کرنا چاہیے ان کی توہین بے ادبی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ والوں کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہی وہ ہوتا ہے اور وہ جیسا کہتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا ہے تو یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں انہوں نے جو کہا وہی وہ ہوا کیونکہ جو ان کی زبان سے نکل جائے وہی وہ ہوتا ہے اسی لیے حضرت امام عمام سند نے فرمایا کہ کسی ولی کو خاص طور پر جو مجذوب ہوتے ہیں ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جذبات میں اگر ان کی زبان سے کچھ نکل جاتا ہے تو پھر حدیث پاک میں ہے کہ بعض اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں کہ جو پرانے لباس میں ہوتے ہیں پھٹے پرانے لباس میں ہوتے ہیں مٹی لگی ہوئی ہوتی بال جو ہے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ جس بات پر قسم کھالیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے اس لیے ایسے کئی واقعات ہیں تو خیر جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ہم نے مذاق کیا تھا تو آپ نے فرمایا اب تو جو میری زبان سے نکل گیا وہ یہ ہوگا اور یہ فرمایا کہ عالم ربانی کے سامنے زبان سنبھالنی چاہیے اور ولی کے سامنے زبان بھی سنبھالنی چاہیے اور دل بھی سنبھالنا چاہیے اسی طرح جب کسی ولی کے مزار پر جائیں تو زبان بھی سنبھالے اور دل بھی سنبھالے اسی لیے فرمایا کہ انسان جو ہے جب کسی ولی کے دربار میں جائے مزار شریف پر جائے تو جب دلی میلان ہو اور طبیعت چاہ رکھی ہو ذوق ہو تب حاضری دے بھی دلی کے ساتھ حاضری نہ ہو ذوق پیدا کرے اور پھر با ادب حاضری دے اور اتنی دیر حاضری دے جتنی دیر تک وہ ادب کر سکتا ہے لیکن آپ نے خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے انہیں اپنا معجوزہ بیان کیا نے پر میں جو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں یہ خواب کی تعبیر نہیں ہوتی یہ تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ میں فیصلہ سناتا ہوں اور یہ بالکل اٹل اور یقینی فیصلہ ہوتا ہے پھر آپ نے جو اللہ نے آپ کو علم غیب عطا پر اس کا ذکر کیا اور آپ نے ان سے کہا کہ جو کھانا تمہارے پاس آنے والا ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ آج تمہیں کھانا اتنا دیا جائے گا اس میں یہ چیزیں ہوں گی اس برتن میں دیا جائے گا اور لانے والا یہ شخص ہوگا اس نے ایسا لباس پہنا ہوگا ساری تفصیل آپ نے بیان کر دی جب کھانا پیش کیا گیا تو جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی ہوا تو یہ آپ کا معجزہ دے کر متاثر ہو گئے آپ نے یہ معجزہ کیوں دکھایا آپ نے معجزہ اس لیے دکھایا تاکہ انہیں آپ کی عظمت کا اظہار ہو جائے اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ نے بڑی طاقتیں دی ہیں لیکن نیک بندے اپنی طاقت کا اظہار اسی وقت کرتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے کہ جیسا کہ بزرگوں نے واقعہ لکھا کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے اس میں آزم سکھا دیں تو آپ نے فرمایا کہ تو اس میں آزم سیکھنے کا حل نہیں ہے جب بہت ضد کی تو کہا کہ شہر کے دروازے پر چلا جا جو منظر دیکھ چپ چاپ دیکھ کر آ جانا کوئی حرکت مت کرنا وہ شہر کے دروازے پر گیا تو دیکھا کہ ایک غریب آدمی گدے پر سوار ہو کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر آ رہا ہے جیسے ہی شہر کے دروازے پر پہنچا تو سپاہیوں نے بدتمیزی کی اور اس کو مذاق اڑانا شروع کیا اس پر تنز اور تانے انہوں نے کسے وہ سر جھکا کر سنتا رہا پھر انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا اور اس کو مارا اس نے مار کھائی انہوں نے گدا چھین لیا اس کی لکڑیاں چھین لیں وہ چپ چاپ چلا گیا اور جس شخص نے منظر دیکھا وہ بزرگ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا تھا میرا تو سر سے لے کر پاؤں تک خون جوش مارنے لگا لیکن وہ دو سپاہی تھے ان کے پاس اسلحہ بھی تھا اور میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا آپ نے منع کیا تھا کوئی حرکت مت کرنا لیکن اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو میں ان دونوں سپاہیوں کی خبر لیتا ہوں آپ نے فرمایا کیا دیکھا تو اس نے یہ سارا منظر بتایا تو آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ اگر اس وقت تمہیں اس میں اعظم آتا ہوتا تو تم کیا کرتے تو اس نے کہا کہ اگر اس میں آزم مجھے آتا ہوتا تو میں اس میں آزم پڑھ کر ان دونوں کو جلا دیتا آپ نے فرمایا اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ تو اس میں آزم کا اہل نہیں ہے اس میں اعظم اسے دیا جاتا ہے کہ جس میں تحمل ہو برداشت ہو وہ اپنی ذات کے لیے کسی کو نقصان نہ پہنچائے اور وہ اپنی طاقت کا اظہار اسی وقت کرے جب اللہ کا حکم ہو اور جب وہ دین کی ضرورت محسوس کرے کہا تمہیں پتا ہے مجھے اس میں اعظم کس نے سکھایا تو اس بندے نے کہا مجھے نہیں معلوم تو اللہ کے ولی نے کہا کہ وہ جس لکڑ ہارے پر ظلم کر رہے تھے جس کا گدا چھین لیا جس کی لکڑیاں چھین لی جس کو مارا اسی اللہ کے ولی نے مجھے اسم اعظم سکھایا لیکن اپنی ذات کے لیے اس نے اشن اعظم کو استعمال نہیں کیا تو حضرت یوسف علیہ سلاۃ والسلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ اللہ کے ولی کو اور اللہ کے نبیوں کو اللہ نے بڑی طاقتیں دی, دی ہیں لیکن جب دین کی ضرورت ہوتی ہے دین کی محبتوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے وہ طاقت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ نے اپنے علم کا اظہار کیا تاکہ وہ یقین کر لیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں مفسرین نے بیان کیا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے تو کہا اس لیے کیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ان دونوں میں سے ایک مر جائے گا تو آپ چاہتے تھے کہ اس پر میری عظمت کا اظہار ہو جائے اور پھر میں ایمان کی دعوت دوں تو وہ ایمان قبول کر لے آپ اس کا ایمان بچانا چاہتے تھے تو ایمان بچانے کے لیے آپ نے اپنی عظمت کا اظہار کیا دونوں جو متاثر ہو گئے جب متاثر ہو گئے تو پھر آپ نے انہیں ایمان کی دعوت دی دونوں نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے پھر انہوں نے اپنی اس کوتا پر بےعدبی پر معافی بھی مانگی آپ نے انہیں معاف بھی کر دیا اور پھر جسے سولی چڑھائی گئی الحمدللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت دی اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندے دوسروں کے ایمان کو بچانے کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں اور کتنی وہ اس بات کو اہمیت دیتے ہیں کہ دوسرے کے ایمان کیا تحفظ کیا جائے اب جو ہمارا موضوع تھا اور اس واقعے کو ہم کس لیے لائے کہ ہم اپنے ایمان کو اور اپنے بال بچوں کے ایمان کو کیسے بچا سکتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلط والسلام نے جب انہیں اپنا معجزہ دکھایا وہ متاثر ہوئے تو آپ نے کہا ظالی کما مما المنی ربی یہ وہ علم ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا یعنی غیب کا علم مجھے میرے رب نے دیا یہ میرا ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ہے انی ترق ملون بل وم کافر جو قوم اللہ کو نہیں مانتی تھی اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتی تھی میں نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا اور اس کے دین کو میں نے اختیار نہیں کیا وہ تباعت مل لتا آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب و بس اس آیت کریمہ کو ہم سمجھ لیں اور تھام لیں انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے گا ہماری نسلوں کا ایمان بھی محفوظ رہے گا تب آلتا آبائی میں نے اپنے آبا اجداد باپ دادا کے دین کو تھام کے رکھا کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام وہ تباہتم ملت آبائی میں نے اپنے باپ داداوں کے یعنی بزرگوں کے دین کو تھام کے رکھا میرے باپ دادا کون ہے ابراہیم وہ اسحاق وہ یاسوب یاقوب علیہ السلام آپ کے والد ہیں اسحاق علیہ السلام دادا ہیں اور ابراہیم علیہ السلام پر دادا ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں یاقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ان کے دادا ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ان کے پردادا ہیں تو پتا کیا چلا کہ ہم اگر اپنے اور اپنے باپ اپنے اور اپنی اولاد کے اور اپنی نسلوں کے ایمان کو تحفظ چاہتے ہیں تو ہم انبیاء صحابہ اہل بیت اطہار بزرگان دین اولیا کاملین کہ جن پر اللہ نے انعام کیا جس کا ذکر سور فاتحہ میں کیا گیا عیدینت سے غوط المستقیب اے اللہ تو ہمیں چلا سیدھے راستے پر پھر آگے یہ نہیں فرمایا قرآن اور حدیث کے راستے پر کیونکہ اللہ کا علم ازلی ہے اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہر بات جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ قادیانی بھی قرآن حدیث کا نام لیں گے حدیث کا انکار کرنے والے بھی قرآن قرآن کریں گے پرویزی پھر کا بھی اور سر سید احمد خان کو ماننے والے بھی قرآن قرآن کریں گے جو مقلد نہیں ہیں غیر مقلدین وہ بھی قرآن قرآن کریں گے جنہوں نے رسول اللہ کی گستاخیاں بےعدبیاں کی وہ بھی قرآن قرآن کریں گے جو مسلمانوں کو مشرک اور بیدعتی کہیں گے وہ بھی قرآن قرآن کریں گے تو ہر فرقہ کہ حضور نے فرمایا تہتر فرقے ہوں گے ایک جنتی ہوگا باقی سب جہنمی ہوں گے تو ہر فرقہ قرآن و حدیث کی بات کرے گا اور حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو جہنمی فرقہ ہوگا جو بت پرستوں سے لڑے گا نہیں وہ لڑے گا مسلمانوں سے یعنی بت پرستوں سے کوئی لڑائی نہیں اور سارے شرک و بدت کے فتوے مسلمانوں سے فرما وہ قرآن اتنا پڑھیں گے کہ ہر وقت ان کی زبان پر قرآن و حدیث ہی ہوگا قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کریں گے اور زبان کے اتنے میٹھے ہوں گے کہ شہد سے زیادہ میٹھے لیکن دل جو ہے وہ بھیڑیے سے زیادہ خوفناک ہوگا اور فرمایا ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترا ہوگا اور یہ کون لوگ ہوں گے تو جس شخص نے حضور کی بے کی تو آپ نے بے کو دیکھ کر فرمایا یعنی یہ بے لوگ ہوں گے رسول اللہ کے بے ادب ہوں گے لیکن قرآن و حدیث کی بات کریں گے اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا صراط القرآن والحدیث حدیث قرآن و حدیث کا راستہ یہ نہیں فرمایا گیا چونکہ ہر گمراہ پھر قرآن و حدیث جی کا نام لیتا ہے فرمایا سغین ان عام طلین راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا تو اگر ہم آفیت چاہتے ہیں تو ہم دامن تھام لیں انبیاء کا ہم دامن تھام لیں صدیق اکبر کا فاروق اعظم کا عثمان غنی کا حضرت علی کا صاحبۂ کرام کا امام حسن امام حسین اہل بیت اطہار کا ہم دامن تھامے حضور غوث اعظم کا شیخ محدث دہلوی کا دامن تھامے امام احمد رضا کا دامن تھامے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ فیض عطا فرمایا کیا فرماتے ہیں اگر میرے دل کے دو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک حصے پر اللہ کا نام ہوگا اور دوسرے حصے پر رسول اللہ کا نام ہوگا امام احمد رضا کہ جنہوں نے کوئی نئی بات ہم تک نہیں پہنچائی کوئی بھی سوال ہوا قرآن کی آیتیں پھر حدیثیں پھر بزرگان دین کے اخوار پہلے صحابہ کے اقوال پھر تابعین کے اقوال پھر تب کے اقوال پھر آئم مجتہدین کے اقوال پھر اولیاء کاملین کے اقوال آپ نے بیان کیا اور آپ نے جب عشق کے رسول پر کام کیا اور جن لوگوں نے گستاخیاں کی آپ نے ان کے خلاف لکھا تو انہوں نے اعلی حضرت کے خلاف لکھنا شروع کر دیا تو دیکھیں عشق ہو تو ایسا ہو لوگوں نے کہا کہ لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں جن لوگوں نے رسول اللہ کی گستاخیاں کی آپ نے ان کے خلاف سختی سے لکھا ہے تو وہ آپ کو گالیاں لکھ رہے ہیں اور گالیاں چھاپ رہے ہیں اور ان کے پاس انگریزی امداد بھی ہے اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ کتابیں چھاپ رہے ہیں اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں پتہ ہے اعلی حضرت کے کی خلاف کیسا کیسا پروپیگنڈا کیا گیا اعلی حضرت کی کتابیں جن لوگوں تک نہیں پہنچی انہیں کہا گیا کہ امام احمد رضا تو قادیانی تھا کسی کو کہا گیا وہ تو شیعہ تھا کسی کو کہا گیا وہ غیر مقلد تھا کسی کو کہا گیا کہ وہ حدیث کا انکار کرتا تھا یہاں تک کہ عرب کے آج بھی علماء جنہیں اعلی حضرت کی کتابیں ملی تو پہلے انہوں نے کتاب دیکھی کہ امام احمد رضا بھئی ہم ان کی کتاب نہیں پڑھتے ہمیں یہ گئے, ہمیں یہ بتایا گئے یہ قادیانی ہیں تو کہا گیا کہ انہوں نے تو قادیانیوں کے خلاف دس کتابیں لکھی ہیں اب ان کی کتابیں تو پڑھیں جب انہوں نے اعلی حضرت کی کتاب پڑھی صرف آٹھ صفحے کی کتاب ہمارے مولانا عرفان شامی صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ اعلی حضرت کی ایک کتاب میں نے دکھائی ایک سوال کا جواب تھا آٹھ صفح کا وہ اردو میں تھا تو انہوں نے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے شام کے علماء کو دیا تو انہوں نے اس پر جو تقاریض لکھی ہیں الحمدللہ میں نے وہ تقاریض پڑھی ہیں تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ چودہویں صدی میں امام احمد رضا جیسا نہ پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے صرف کتنے صفحے پڑھ کر آٹھ صفحے پڑھ کر تو اتنا پروپگنڈا کیا گیا اور ظاہری سی بات ہے کہ آج بھی دیکھیں میڈیا کی طاقت جس کے پاس ہو پروپرکنڈے کی طاقت جس کے پاس ہو لوگ اسی کی بات سنتے ہیں تو حضرت کو بڑا بدنام کیا گیا اور آج تک اس کے اثرات عرب ممالک کے اندر ہیں کیونکہ عرب کے لوگ اردو نہیں جانتے تو ان کی ہمتوں ان کو جھوٹ بولا گیا لیکن اعلی حضرت نے فرمایا میری ذات کو جو بدنام کرنا چاہتا ہے وہ کر رہا ہے مجھے پتا ہے لیکن میں نے ان کے خلاف قلم کیوں تیز چلایا اللہ نے فرمایا اگر اسلامی حکومت ہوتی تو جو غصہ رسول ہوتا اس کی گردن اڑا دی جاتی اس کا قلم چھین لیا جاتا لیکن ہمارے پاس اسلامی حکومت نہیں کہ کوئی ان کے خلاف حکومت کے ذریعے پریشر ڈالے تو اللہ اعلیٰ فرمایا میرے پاس ایک قلم ہے اور ایک کاغذ ہے اور یہ ٹوٹا پھوٹا ہوجرا ہے میں تیز قلم اس لیے چلاتا ہوں کہ یہ میرے خلاف ہو جائیں مجھے گالیاں دیں اور جتنی دیر یہ مجھے گالیاں دیں گے میرے آقا کی بید بھی نہیں کریں گے یہ ہے اس کی رسول کہ جنہوں نے رسول اللہ کی محبت میں اپنا آپ کو فنا کر دیا جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ تھی تو الحر امام علیہ سنت شیخ عبدالحق محب صد البی امام غزالی مجدانی مجدد مجد علسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ جو غصی اعظم کو نہیں مانتا وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا مجدد علسانی فرماتے ہیں تو وہ تباہ تو مل ایمان بچانا ہے تو ان بزرگا دین کے دامن کو تھامنا ہے اب ہمارے یہاں پر کیا زور دیا جاتا ہے جی قرآن کی بات کرتے ہیں حدیث کی بات کرتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی ہم بات کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کے نور کے ساتھ صحابہ اور بزرگان دین نے جس طرح قرآن سمجھا ہم اسی طرح سمجھتے ہیں تو اب یہاں پر قرآن کے ذریعے گمراہ کرنے کے دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ایک طریقہ دیا قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن حدیث کا ذکر ہی نہیں اور بزرگان دین کا ذکر ہی نہیں تو فائدہ کیا حاصل ہو گیا فائدہ یہ حاصل ہو گیا انہیں کہ بندہ یہ سوچے گا کہ مجھے حدیث کی ضرورت نہیں صحابہ اور بزرگان دین نے جو تفسیریں کہیں انہیں بھی مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں اب میں قرآن کا ترجمہ پڑھوں جو میری سمجھ میں آئے مجھے کرنا ہے تو اس طریقے سے انہوں نے کچھ کہا نہیں خود باخود لوگ گمراہی کی راہ پر آ گئے لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور پھر اپنی عقل سے لوگوں نے باتیں کرنے شروع کر دیں دیجیے قرآن کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں صحابہ کرام کے اقبال کی ضرورت نہیں حقیقت تو یہی ہے قرآن ہی کافی ہے لیکن قرآن حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا اور حدیث صحابہ اکرام کے اقوال کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا اور صحابہ اکرام کے اقبال بزرگان دین کے اقوال کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا دوسرا طریقہ گمراہ کرنے کا قرآن قرآن, قرآن قرآن قرآن کا نام لیا گیا اب لوگوں کو عربی تو آتی نہیں قرآن کا ترجمہ کیا گیا تو جہاں جہاں ترجمہ ان کے عقائد سے ٹکرا رہا تھا وہ ترجمہ انہوں نے بدل دیا دیکھیں نا قادیانیوں نے قرآن کا ترجمہ سب سے زیادہ زبانوں میں کیا ہے یہ ایک حقیقت ہے قرآن کا ترجمہ تقریباً تمام ہی زبانوں میں قادیانیوں نے کیا ہے قادیانیوں کو کیا ضرورت تھی قرآن کا ترجمہ کرنے کی دو وجہ سے انہوں نے کیا ایک تو یہ کہ عام مسلمانوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ ہم قرآن کی خدمت کر رہے ہیں دیکھو اگر ہم قرآن کے مخالف ہوتے تو قرآن کا ترجمہ کیوں کرتے ایک تو انہوں نے یہ سازش کی دوسرا کیا کیا کہ قرآن کا ترجمہ ہر زبان میں اس لیے کیا تاکہ جو عقائد وہ دینا چاہتے ہیں وہ غلط ترجمہ وہ کر کے لوگوں کو دینا چاہتے ہیں مسئلہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ حضرت عیشا علیہ و صلاح نے فرمایا ب مبشرم د رسلی دسم احمد آپ کو پتا ہے کہ قادیانی کا جو نام تھا وہ نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی جس نام کیا تھا غلام احمد اب غلام احمد الگ چیز ہے اور احمد الگ چیز ہے کہ نہیں عبداللہ اور اللہ یہ دونوں ایک تو نہیں ہے عبداللہ کا مانا ہے اللہ کا بندہ تو غلام احمد کا مانا ہے غلام کا احمد یعنی احمد کا غلام غلام, غلام احمد کا مانا کیا ہے احمد کا غلام غلام رسول کا مانا کیا ہے رسول کا غلام تو بتائیے غلام رسول نام ہو اور کہے میں رسول ہوں تو یہ تو نہیں ہو سکتا تو اس کا نام کیا تھا غلام احمد اور سور صبح آیت نمبر چھ سورہ صبح آیت نمبر چھ اٹھائیسو پارہ رک نمبر نو یہاں تو فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے تھے ایک رسول کی کہ جو آپ فرماتے ہیں میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا اس کا نام کیا ہوگا احمد ہوگا تو عیسا علیہ السلام نے کس احمد کی بشارت دی زور سے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادیانیوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ پتہ کیا, کیا کیا ہے عیسی علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا اور بریکٹ میں لکھا مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ نوزادی اسی طرح قرآن کی آیت تھے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو وہاں بریکٹ میں لکھا مرزا غلام احمد قادیانی اور کہیں بغیر بریکٹ کے لکھا محمد غلام محمد مرزا غلام احمد قادین سب نے دیکھا قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے ترجمہ کیوں کیا تاکہ وہ ترجمے کے ذریعے اپنے عقائد کا اظہار کر سکے اسی طرح جو رسول اللہ کے گستاخ ہیں جو اللہ کے بھی ادب ہیں جو صحابہ کرام کے بھی ادب ہیں تو انہوں نے ترجمہ میں اسی حساب سے ڈنڈیاں ماری مثلا تیسرا پارہ آخری جو پاؤ شروع ہوتا ہے یعنی جہاں پر خلاثہ مکمل ہوتا ہے مکر اللہ و اللہ قیلین تو ترجمہ کیا کہ اللہ نے فریب کیا اور اللہ بہترین فریب کرنے والا ہے نعوذ نوزب اللہ یہ انگریزوں کے دور میں ترجمے کیے گئے جی اور آج بھی مارکیٹ میں ملتے ہیں سر بقرہ آیت نمبر پندرہ کا ترجمہ اللہ یسین آپ سوچیں نعوذ باللہ بلّہ ذالق اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ مزاق کرتا ہے چھٹا کرتا ہے تو ہم اس کا منہ توڑ دیں لیکن ترجمہ دیکھیں اللہ شاہجین کا ترجمہ کیا اللہ ان سے مذاق کرتا ہے چھٹا کرتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ نوزال اسی طرح پانچویں پارے کے اینڈ میں ترجمہ کیا یقادعون اللہ اللہ منافقوں کو دھوکہ دیتا ہے نعوذ باللہ بلّہ ذالب کہ اللہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دے سکتا ہے تو اللہ کی طرف دھوکہ پریت چال ہنسی مزاق ٹھٹا یہ نسبتیں کیوں کی گئیں انگریزوں نے یہ ترجمے کیوں کروائے اور انہیں عام کیوں کیا اللہ کی محبت دل سے نکل جائے پھر رسول اللہ کی گستاخیاں بابا جادہ کا دولن فہدا اب ترجمہ تو یہ ہے کہ آپ کو ہم نے اپنی محبت میں گم پایا تو اپنا مزید قرب دیا لیکن ترجمہ کیا کیا آپ کو ہم نے گمراہ پایا تو ہدایت دے دی نعوذ باللہ نوز اب بتائیں نبی ہی گمراہ ہو تو وہ کیا دوسروں کو ہدایت دے گا کتنا غلط ترجمہ ہے تو اس طرح کے ترجمے کر کے دوسری سازش کی گئی اب لوگ آج بھی تفسیر قرآن کا نام لیتے ہیں درس قرآن کا نام لیتے ہیں لیکن عام آدمی کو عربی تو آتی نہیں ہے وہ ترجمہ میں جہاں ڈنڈی مارنے ہو تو ڈنڈی مار کے نکل جاتے ہیں اور لوگ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا پھر وہ بولتے بھی نہیں ہیں لیکن ترجمہ سن سن سن کر انسان کا ذہن خراب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بدعقیدہ ہو جاتا ہے اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے تو یہ ہوئی دوسری سازش تیسری سازش یہ ہے کہ ترجمہ تو صحیح کیا جائے لیکن مفہوم اور مراد غلط بتائی جائے مفہوم اور مراد کیا بتائی جائے غلط بتائی ان نمل دنیا و و زینتن و تفاخر بئی نناس و تفاکرم بئ و تقاطر دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے زینت ہے آپس میں فخر کرنا ہے اور مال اور اولاد میں کثرت کو حاصل کرنا ہے اب یہ قرآن کی آیت ہے اس کا ترجمہ بھی یہی ہے لیکن اس کو اگر یوں بیان کیا جائے دنیا کی زندگی کا مقصد اللہ نے یہ بیان کیا کہ دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے لڑکوں و لڑ کھیل کود کرنی ہے مال اور اولاد کو بڑھانے کی کوششیں کرنی ہے ہمیں زینت اختیار کرنی ہے اور ہمیں جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے تو ہمیں دنیاوی ترقیوں سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے سائنس کی ترقییں ہونی چاہیے اب سائنس کی ترقی سے کس کو انکار ہے لیکن سوال یہ کہ اس آیت کا یہ مفہوم تو نہیں ہے تو جو لوگ دنیا میں کھیل کود سے منع کرتے ہیں دیکھیں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے کھیل کود ہے زینت ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے مال میں اولاد میں تو ہمیں پیچھے نہیں ہونا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اب اس طرح دیکھیں وہ ترجمہ وہی کیا لیکن اس نے کیا کر دیا مفہوم بدل دیا مراد بدل بھی اب بندہ جب اس آیت کو پڑھے گا اس کے ذہن میں کیا آئے گا قرآن مجھے آگے بڑھنے کا کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے قرآن جو ہے وہ ہمیں دنیاوی ترقیوں سے روکتا نہیں ہے لیکن دنیا میں کھیل کود کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے دنیا میں ہم آئے ہیں وما خلق و انس اللہ لیا صرف عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں دنیاوی ترقی بھی ہو تو نیت دین کی ترقی کے لیے ہو کس کے لیے ہو اور شریعت کے دائرے کے اندر ہو لیکن یہ مفوم نہیں بتایا جاتا اور یہ کو میں مزاق نہیں کر رہا میں نے خود ایک جگہ پر گیا تو وہاں پر ٹی وی چل رہا تھا اور اس میں وہ تھا پیس ٹی وی ذاکر نائک والا اور اس میں ایک خش خشی داڑھی والا وہ درس قرآن کے نام سے تقریر کر رہا تھا اور اس نے یہ الفاظ کہے ہیں یہ میرے خود کوئی بناوٹی الفاظ نہیں اس نے یہ کہا ہے اس نے کہا کہ اسلام ہمیں کہتا ہے کھیلو کودو آگے بڑھو خوب کماؤ خوب دولت کماؤ خوب دولت جمع کرو اسلام عیاشی کرنے سے روکتا نہیں ہے اسلام بلند و بالا مقامات جو مکانات بنانے کا درس دیتا ہے اور آئے پڑھ رہا ہے کتنے جاہل لوگ ہیں خود بھی گمراہ ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اقبال نے درست کا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے اسی طرح مفہو میں قرآن بدلنے کی جو سازش ہے اس کا دوسرا انداز بھی ہے وہ انداز یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو چل لگی ہے اور گفتگو کے دوران کوئی بات نکلتی ہے تو آگے پیچھے کی گفتگو سے مفہوم بدل جاتا ہے ایسا ہے کہ نہیں آگے پیچھے کی گفتگو سے مفہوم دوسرا ہوتا ہے لیکن اگر اسی بات کا ایک جملہ ہم وہاں سے نکالیں اور آگے پیچھے دوسرا مفہوم لگا دیں تو اب اسی جملے کا مفہوم کیا ہو جائے گا دوسرا ہو جائے گا مثلا آپ کسی کے یہاں پہ جائیں اور وہ مذاق کے موڈ میں ہے اور آپ بھی مزاق کے موڈ میں ہیں اور وہ دوست ہے اور آپ کی بالکل جو فری شپ ہے اور وہ دوستی کے موڈ میں اور آپ بھی مزاق کے موڈ میں وہ کہتا ہے کیا صبح صبح دماغ خراب کرنے کے لیے تو آ گیا تو اب دیکھیں آپ اس کی بات کو مائنڈ نہیں کریں گے کیونکہ مزاق چل رہی ہے اور یہ دوستی کی بالکل ایک بلا تکلف بے تکلفی کے کہ آلمی کہہ رہا ہے اور آپ بھی اس کا جواب دیتے ہیں کیا ناشتہ کرنا تھا بھوک لگی تھی میں نے کہا چل تیرے گھر پہ جاتا ہوں تو آگے ہاں چل ناشتہ کروا اور تو بڑا کنجوز ہے مجھے ناشتہ نہیں کروائے گا اب یہ ساری گفتگو جو ہے کیا ہے یہ مزاق کے پیرائے میں ہے آپ اس کو مائنڈ نہیں کرتے اب آپ یہاں سے نکلے اور آپ نے کسی کو کہا یار میں اس کے گھر پہ گیا دیکھو تو یار اخلاق ہے کسی کا مجھے کہتا ہے کیا اس وقت تو میرا دماغ خراب کرنے کے لیے آ اب دیکھیں سارے اس جملے کا مسوم کیا ہو گیا بدل گیا تو یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں جو لوگ اب دیکھیں جو تقریر کا انداز دیکھیں جو لوگ غیر اللہ کی تعریف کرتے ہیں کبھی نبی کی تعریف کر رہے ہیں تو کبھی ولی کی شان بتا رہے ہیں وہ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تعریف تو صرف اللہ کی ہے اب دیکھیں مبوم سارا بدل گیا یہ جو پس منظر اس نے بیان کیا اس سے الحمدللہ کا مبوم سارا کیا ہو گیا بدل گیا اب جب بھی وہ حضور کی نعت سنے گا تو اس کے ذہن میں وسوسہ وسا آئے گا یار تعریف تو صرف اللہ کی کرنی چاہیے اب اس بے حقوق کو کون بتائے کہ پورے قرآن میں نبیوں کی اور ولیوں کی جو اللہ نے تعریفیں کی وہ کیوں کی ہیں اور جو رسول اللہ نے صحابہ اکرام کی صدیق کے اکبر کی تعریفیں کی حضرت عمر کی تعریفیں کی وہ کیوں کی کہ حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے عمر کی تو یہ شان ہے کہ شیطان انہیں نہیں بہکا سکتا بلکہ جس گلی میں عمر ہوں اس گلی میں شیطان داخل نہیں ہو سکے تو حضور نے تعریف کیوں کی تو اس کا ذہن یہاں پہ نہیں جائے گا اب دیکھیں اس کو صحیح بیان کیا جائے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اگر کسی کی بھی تعریف کی جائے گی تو سب کو خوبیاں دینے والا کون ہے اللہ ہے تو چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہے اگر ہم کسی نبی ولی کی تعریف کرتے ہیں تو نبی اور ولی کو پیدا کس نے کیا بولیں اللہ نے پیدا کیا تو نبی اور ولی کی تعریف در حقیقت اللہ کی تعریف ہے کیونکہ چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے اب یہ جو تشریح ہے یہ جو تفسیر ہے یہ تفسیر بزرگان دین نے لکھی ہے تو جب تک ہم وبا کو مل لتآبائی پر عمل پیرا نہیں ہوں گے کہ بزرگان دین کی تعلیمات کو اور ان کے عقائد کو ان کے نظریات کو تھام لیں اس کے لیے دو کتابوں کا مطالعہ ضرور رکھیں اپنے ساتھ ایک تو ذکر جمیل اس کو آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ سے کیسی محبت رکھتے تھے ذکر جمیل یہ کتاب اور دوسرا بزرگوں کے عقیدے دوسری کتاب کا نام کیا ہے بزرگوں کے عقیدے تو آپ دیکھیں کہ دین صحابہ اہل بیت اثار محدثین مفسرین آئم مشتین اولیا کاملین کا قائد کیا تھے ان کی کتابوں سے صفحہ نمبر جلد نمبر کے حوالے کے ساتھ یہ کتاب ہے بزرگوں کے عقیدے اور دوسری کتاب کا نام ہے ذکر جمیل یہ دونوں کتابوں کا مطالعہ کریں اور خدارا اپنے ایمان کی حفاظت کریں ٹی وی کھول کر آنکھیں بند کر کے مت بیٹھ جایا کریں کیا معلوم وہ قادیانی ہے یہودی ہے عیسائی ہے ہندو ہے یا وہ پرویزی ہے حدیث کا انکار کرنے والا ہے صحابہ کا بھی ادب گستاخ ہے یا رسول اللہ کا بھی ادب گستاخ ہے کوئی بھی آ کر ڈائریکٹ بید بھی نہیں کرتا پہلے وہ قرآن قرآن کی باتیں کرتا ہے جب آدمی کا اعتماد اور بھروسہ آ جاتا ہے پھر اس کی ہر بات کو انسان عقیدہ بنا لیتا ہے اللہ رب العالمین ہماری ہماری اولاد کی اور ہماری نسلوں کے ایمان کی رب العالمین حفاظت فرمائے آمین بجاین نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یادگار رمضان قرآن مجید فرقان حمید کا صحیح ترجمہ اور تفسیر اس کی دعوت آپ ضرور ضرور اور ضرور عام کیجیے گا اس کے پوسٹر اور چھوٹے کارڈ موجود ہیں اور چھوٹے کارڈ جو ہیں اس پر دعائے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ تحریر کی گئی ہے موجودہ حالات آپ کے پیش نظر ہیں اس دعا کو آپ ضرور پڑھیے اپنے گھر میں ہر ہر فرد کو اس کی تاکید کر دیجیے کہ یہ دعائے ابو دردا ربی اللہ تعالیٰ پڑھنے والا ہو ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی دعوت عام کرنے کا سچا جذبہ ہٹا فرمائیں دوسرا ضروری اور اہم اعلان جیسے کہ خوش نصیب والدین کو اس چیز کا انتظار ہے کہ ان کے لخت جگر کا نام سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے امیر حمزہ کالج میں ایڈمیشن ان کا ہوا یا نہیں ہوا ان کا نام شارٹ لسٹ ہوا یا نہیں ہوا تو آج آپ سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ تحفظ ایمان نشست کے بعد جو ہے یہ لسٹ آویزہ کر دی جائے گی تو ابھی دعا ہوگی دعا کے بعد نماز ادا کریں گے اور نماز پڑھنے کے بعد آپ دو رکعت نماز صلاح حاجت پڑھ لیں اور پھر لسٹ چیک کر لیجیے گا جن کے نام جو ہیں اس لسٹ میں ہوں جنہیں کامیاب قرار دیا گیا ہے تو نور القرآن انٹرنیشنل کی طرف سے انہیں مکمل قرآن پاک کی سی ڈی کا سیٹ دیا جا رہا ہے تاکہ آج سے ہی ان کا یہ ذہن ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے سننا ہے قرآن درست انداز میں پڑھنا ہے تو جن کے نام اس لسٹ پر کامیاب قرار دیے گئے ہیں جن اگر نام اس میں ہوں تو وہ اپنا قرآن پاک کا تحفہ بھی ضرور لیتے ہوئے جائیں ابھی دعا ہوگی پھر نماز ادا کی جائے گی آپ دو رکعت نماز صلات حاجت پڑھ کر لسٹ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو نماز کے بعد درس قرآن سنیں اور پھر لسٹ دیکھیں لیکن جیسے آپ خود سہولت ہو نماز سے فارغ ہو کر پہلے دیکھنا چاہیں تو پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی ناصر اور مددگار ہو اور امیر حمزہ کالج کی دیگر تفصیلات جو ہیں جب آپ کو وہاں قرآن کی سیریز دی جا رہی ہیں تو انشاءاللہ وہاں پر بتا دی جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمی سعید المرسلیم امالک و مولانا پروردگار جتنی بھی تحفظ ایمان نشستے ہوئیں ہم سب کا آنا قبول فرمان اے کریم پر ہمیں ایمان کا تحفظ عطا فرما ہمارے تمام بھائیوں اور تمام بہنوں کو جو جی اس نشست میں آتے رہے اے مالک و مولا پر پردگار ان سب کو اور تمام مسلمانوں کو جان مال عزت و آبرو ایمان و عمل کا تحفظ عطا فرما اے اللہ تو ہمارے ظاہر و باتن کو نور قرآن سے روشن منور فرما ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما مصیبتوں کو دور فرما بلاؤں کو دور فرما ہماری حفاظت فرما اے رین پروردگار ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرما اے مالک آج تک جو دعائیں کی ہیں جو آئندہ کریں گے ان میں سے جو ہمارے حق میں بہتر ہو سب قبول و منظور فرما اے اللہ ہمیں صحت تندرستی عافیت کے ساتھ رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرما اے مالک ہمیں یادگار رمضان نصیب فرما اے اللہ رمضان مبارک میں ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما اے اللہ رمضان المبارک کو ہمارے لیے اس طرح یادگار فرما دے کہ ہمیں رمضان المبارک میں ایسا کرم ہم پر ہو جائے کہ ہمیں اپنی ولایت عطا فرما اپنا قرب عطا فرما اے مالک ہر قسم کی بلاؤں اور آفتوں سے ہمیں محفوظ فرما یہ ساری دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرما ان اللہ علی النبی یا ایوھ الذین آمنو صلوا علیہ وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ النبی ال ام و الہ صلی اللہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ سبحان ربک وبک عزتی عما یصفون و سلام علی کا جواب دیجیے جو طلبا کامیاب ہوئے ہیں ان کی لسٹ ہے اور جن کو مشاورت میں رکھا گیا ہے ان کی بھی لسٹ ہے اور انتہائی معذرت کے ساتھ جو ناکام ہوئے ہیں ان کے نام تحریر نہیں کیے گئے ہیں ہم بہت معذرت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں جن طلبا کو داخلہ نہیں دیا گیا ان کے نام آپ لسٹ میں نہیں پائیں گے وأن محمد رسول الله سو